السلام علیکم رحمۃ اللہ لگتا ہے آپ کی وہ جو, جو, جو کا واقعی رہا ہے تھوڑی کا. اللہ تعالیٰ رہا ہے میں تمام بھائی تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں شرک کسے کہتے ہیں جیسے کہ آج نا ہر دیوبندی کو دیکھو وابی کو دیکھو شرک بدت شرک بدعت شرک شرک شرک بس اور ان کے علاوہ تو اس میں آتی کچھ نہیں نا؟ بس شرک شرک کہتے رہتے ہیں تو آج میں صحیح شر کی تعریف کیسے کہتے ہیں شرک کہتے کیسے نا میں ان ہوں انشاءاللہ سنی غور سے ہو سکے لکھ لیں اپنے ساتھ پر ریکارڈ کر لیں تو بہت کام آئے گی چیز آپ کو اب علامہ خود بھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر التفیر الجامل احکام القرآن کے اندر تفر کے اندر اپنے شرک کی پوری تاریخ, تاریخ یوں کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ شرک کے تین مراتب ہیں شرک کے تین مراتب ہیں پہلا شرک کا پہلا درجہ یہ جی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی انسان جن شجر و حجر کو اللہ اور عبادت کے لائق جاننا اور اسی کا نام شرک اعظم ہے اور یہی عہد جہالیت کا شرک تھا نمبر دو شرک کا تیسرا درجہ شرک کا تیسرا درجہ دوسرا درجہ یہ جی ہے اوکے انشاءاللہ شرک کا جو نمبر دو درجہ وہ یہ جی ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور خود بخود اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے یا کوئی وقف رکھتا ہے اگرچہ اس شخص کو عبادت کے لائق نہ جانتا ہو نمبر تین شرکت تیسرا درجہ یہ جی ہے کہ کسی کو عبادت میں شری کرنا اور یہ ریا ہے اور یہ شرک اصغر ہے یہ چھوٹا شرک ہے اب آپ خود انصاف کیجئے کہ کیا کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یا اولیاء ازام رحم اللہ کے متعلق مسکرہ اعتقادات میں سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے اگر نہیں اور یقینا نہیں رکھتا تو پھر مسلمانوں کو مشرق کہنے والوں کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرق ثابت کرنے کے لیے سب شب و روز کوشاں رہتے ہیں جی ان کے پاس کیا ان کے پاس دلیل ہے کہ شب و روز کہتے پھرتے ہیں کہ مشرق مشرق مشرق انہیں اللہ تعالی کے کہرو غذب سے ڈر جانا چاہیے اور ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کمالات اور جو اختیارات مانتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں ذاتی طور پر نہیں مانتے اور یہ کسان شرک نہیں ہے بلکہ یہ این ایمان ہے یہ کیا ہے یہ این ایمان ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں شفاعت مصفا صلی اللہ تعالی ولیہ وسلم کے سبب ہر گناہ کی بخشش کے بارے میں کچھ حدیث سناتا ہوں آپ کو ایک حدیض بڑے طیبر ادیس آپ نے سنیگی پہلے سناتا ہوں کو میں کہ امام مسلم رحمت اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں یہ رس پاک امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر نقل فرمائی کتاب الامان جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ایک سو آٹھ کے پاک موجود ہے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی ولیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وجل قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور لوگ قیامت کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایسے شخص کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے لانا چاہیے جو ہمیں محشر کی پریشانی سے نجات دلا دے حضرت انصرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا آدم علیہ صلاح والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی پھر سب لوگ آدم علیہ السلاط والسلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ آدم علیہ صلاح والسلام ہیں جو تمام مخلوق کے والد ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے جسم میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کی تعظیم کے لیے سجدہ ریز ہوں آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کیجئے تاکہ وہ ہم کو محشر کی پریشانی سے نجات دے آدم علیہ السلام کو اس موقع پر اپنی اشتہادی خطا یاد آئے گی وہ ان لوگوں سے معذرت کریں گے اور فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں ہے البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف مبوس کیا تھا اب سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان کو بھی اس وقت اپنی ایک اشتہادی خطا یاد آئے گی اور وہ شفاعت سے معذرت کریں گے اور فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں ہے البتہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلید بنایا ہے پھر سب لوگ ابراہیم علیہ سات وسلام کے پاس جائیں گے ان کو بھی اس موقع پر اپنی اشتہادی خطا یاد آئے گی اور وہ بھی معذرت کریں گے فرمائیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے البتا تم حضرت سیدن مسا علیہ السلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالی نے اپنے شرف کلام سے نوازا اور ان کو تو عطا فرمائی حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر سب لوگ مس علیہ السلام وسلم کے خدمت میں حاضر ہوں گے ان کو بھی اپنی اشتہادی خطا یاد آئے گی اور وہ بھی معذرت کر کے فرمائیں گے میرا یہ منصب نہیں ہے البتہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو روح اللہ اور قالمات اللہ ہیں پھر سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح اور اس کے پسندیدہ کلمے سے پیدا ہوئے لیکن یہ بھی فرمائیں گے کہ میرا یہ منصب نہیں البتہ تم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور یہ وہ بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے حضرت انص رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت حاصل کروں گا پھر میں دیکھوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں ہوں اللہ تعالی جب تک چاہے گا مجھے اس حال میں رہنے دے گا پھر مجھ سے کہا جائے گا یا محمد عرف کا کلتا فارفع فرفی فاحمد ربی دن یو المنی ربی ازلہ اے محمد صلی اللہ وبارک وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ کہیے آپ کی سنی جائے گی مانگیے آپ کو دیا جائے گا شفات کیجیے آپ کی شفات قبول کی جائے گی پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی ان کلمات سے حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے تعلیم فرمائے گا پھر میں شفات کروں گا میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں اس حد کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال لاؤں گا اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا حضرت اللہ تعالی ہو کہتی ہیں مجھے صحیح یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح تین یا چار مرتبہ شفاعت کر کے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی سے عرض کریں گے اے میرے رب اے جہنم میں اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ گئے ہیں جن کے متعلق قرآن میں دائمی عذاب واجب کر دیا گیا ہے تو پہرے پہرے بھائیو مزید ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جب علی امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں فرمائیں گے کہیں گے اور نبی عز ہبو غیری غائری کہیں گے اور نبی عز ہبو غیری میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا فقط اتنا سبب ہے ان بزنے بزن محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور منکرین اختیارات مصعفی کے لیے بطور سبق اشار فرماتی ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گئے قیامت میں اگر مان گیا اب اس حدیث پاک سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے شان و عظمت اور اختیارات ثابت ہو رہے ہیں وہ اپنا بیان آپ ہیں فقی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا اس لیے کہ غفر کے اصل ستر کے ہیں جیسا کہ مزسلکاری جلد اول صفحہ نمبر تین سو تیس پر ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس کی ما تقدمہ و ما تاخرہ سے مراد عمر مبارک ہے یعنی ماضی اور مستقبل سب میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچائے رکھا یہ حدیث اس عمر پر نص ہے شفاعت کے لیے چار بار عرض معروض فرمائیں گے پہلی بار کوئی کی جائے مثلاً یہ کہ جاؤ جو لوگ نماز کے پاپند تھے مگر جماعت چھوڑنے کے عادی تھے انہیں دوزخ سے نکال لاؤ دوسری بار فرمایا جاؤ بے نمازیوں کو دوزخ سے نکال لاؤ اللہ حاضر قیاس یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اب اس حدیث پاک کے آخری حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق کے علاوہ سب کی مفرت ہو جائے گی اس مقام سے کوئی غلط تاثر لینے کی جسارت نہ کرے کہ اب جو چاہیں کریں جنت میں چل جی جانا ہے تو یاد رکھیے کہ جنت میں دخول ایمان کے ساتھ موت کی شرط پر موقوف ہے اور بے شمار ایسے واقعات اور شفاط موجود ہیں کہ گناہوں کے سبب کوئی کئی لوگوں کا ایمان صلب ہو گیا لہذا ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے ہی کرتے ہی ایمان ہی ضیا ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم پھیکانا بن جائے <Hotel> اس بارے میں سنی سے پاک سنیے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی وال فرمایا کہ ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر اور معمولی سی دنیا دنیاوی منفعات کے بدلے میں اپنی دولت ایمان فروخت کر ڈالے گا یہ جسے مبارکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غائب دانی کا واضح ثبوت ہے کہ واقعی فی زمانہ فتنوں کا ظہور کتنی تیزی سے ہو رہا ہے اور اسی طرح مرزائی اور عیسائی لا بیان مال و زر کی بنا پر مسلمانوں کو اپنا ہم مذہب بنانے کے لیے برسرے پیکار ہیں اسی طرح جتنے سعودیا والے ہیں نجیبی ہیں یہ لوگوں کو ریال دے کر پیسہ دے کر اپنے مذہب پر شامل کرتی ہیں پیسے کے بدے لوٹتے ہیں لوگوں کو اپنا لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کفری کلمات کفریہ گانوں ٹی وی وی سی آر کیبل ڈش کے غلط استعمال کی بیماری میں گرفتار ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں یا کم از کم کمزور ضرور کر رہے ہیں اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیئی آ کے عجب وقت آن پڑا ہے فریاد اے کشتیے امت کے نگہ باں بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے میرا مشورہ ہے تمام بھائیوں کو انہیں انہی کی بنا پر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی دامت برکات احمد علی شاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو رات سوتے وقت ایک بار احتیاطاً تجدید ایمان ضرور کا لینا چاہیے یعنی یوں کہلے اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں تجدید ایمان کرتا ہوں اور پھر یہ اس طرح کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معمود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو آج جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں یہ سب نیت کریں کہ آج جب ہم رات سوئیں گے تو ہم سونے سے پہلے ان شاء اللہ تعالی ہم اپنا ایمان کی تحقیق لازمی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جل ٹھیک ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور آفیت کے ساتھ مدین باغ میں موت اور مدفن عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ وار و بارک وسلم اللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو وعلیکم السلام و اللہ میری آواز بھائیوں کو آ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ تبارک وعلیٰ مفتی صاحب کے علم میں عمد عمد رمائے اور اسی طرح ان کو حضور کریم علیہ سلاۃ و کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ بات جو ہے وہ چل رہی تھی اختیار نبی علیہ صلاح و السلام پر تو چلیں جی میں بھی آپ کو چند حدیثیں سناتا چلوں کہ حضور کریم علیہ سلاط والسلام کا اختیار زمین پر تو زمین پر آسمان پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے مصطفیٰ کریم علیہ سلاط سلام کو تصرف کرنے کا اختیار ہے حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور ترمیزی نے بھی اس کو نقلی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ أنشق الكمر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقطين فسطر الجبل فلقطا وكانت فلقط فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد متفق عليه وهذا لفظ مسلمين وفی روایت میں روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم علی سلاۃ سلام کے عہد مبارک میں پیش آیا ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا یعنی وہ پہاڑ میں ایک پہاڑ کے اوپر تھا تو حضور نبی کرم علی سلاۃسلام نے فرمایا اے اللہ تو گوار ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے متفق علیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا تو دیکھو میرے پیارے اسلائی بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علی سلاطو السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ زمین میں رہتے ہوئے آسمان پر تصرف فرما لیا کیا <تصفح> <صلات و سلام تصفح> اپنے, اپنے امتی کی آواز انڈیا سے پاکستان سے امریکہ سے انگلینڈ سے اسپین سے سن سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی, کریم اپنے نبی کو یہ اختیار عطا نہیں فرمایا بالکل بلکہ سنت کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علی سلاۃ وسلام کو قبر انور میں حیات عطا فرمائی ہے اور آکا علی سلاط و السلام سنتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیثی مبارکہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده في الاناء فجعل الماء يجمع من بين اصابعي فتودع القوم قال قطالت قلت لانسن كم كنتم قال ثلاثمئه او زهاء ثلاثمئه وفي روايه لو كنا مئه الف لكفانا كنا 1500 متفق عليه حضرت انس ربی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ سلاۃسلام کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ علی سلاۃ السلام زورا کے مقام پر تھے آپ علیہ سلاۃ نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ علیہ سلاۃ والسلام کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا حضرت قطع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریا معاف کیا آپ کتنے ہیں کہ ہم اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا تو یہ حضور کریم علیہ سلاۃ السلام کی شان ہے اور یہی مسلم کے اندر ہے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے تو یہ بخاری پڑھنے والے ترمیزی پڑھنے والے ان کے سامنے کہ یہ احادیثی طیبہ نہیں آتی کہ ان حادیثوں میں حضور کریم علیہ سلاط وسلام کی شان بیان نہیں ہوئی کیا ان احادیثوں کو پڑھتے ہوئے ان کے ماتھے کے اوپر بل آ جاتا ہے کیا ان کو موت آتی کہ وہ حدیثیں پڑھیں ان کو حضور کریم علی سلاسلام کی شان بیان کرتے ہوئے موت آتی ہے آکا علی سلاۃ السلام کو یہ تصرف پتھر کے اندر پتھر سے ایک مقام پر حضرت موسی علیہ السلام کی کا وہ جو اسا کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے حضور کریم علی سلاۃ السلام کو یہ معوضا کہ آپ نے اپنی انگلیوں سے چشمے زاری فرما دی تو یہ آکالی سلاۃ السلام کا اختیار ہے اس کے علاوہ اور وہ ساری آدھی سے مبارکہ ہے کہ تشریحی احکامات میں بھی تشریحی امور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علی سلاۃ اللہ بلکہ عہد پاڑ کا درمیانی حصہ ہے اسے میں حرم قرار دیتا ہوں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو حرم قرار دیا اے اللہ میں عہد پہاڑ کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں یہ بھی ادیسی سے مبارک اسی مقام کو حرم قرار دے دیں آکا علی سلاۃ السلام چاہیں تو انگلیوں سے چشموں کو جاری فرما دیں حضور علی سلاد السلام چاہیں تو زمین پر کھڑے ہوئے آسمان میں جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے فرما دے تو یقہ علی سلاط السلام کو اختیار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور کریم علی السلام حیات ہیں تو اب حیات ہیں حیات کہتے کسے حیات کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کے اندر امام جلال الدین سیوتی نے حیات کی تعریف یہ کی حئی کی تعریف کی ہے کہ جو موت کی ضد ہو اسے حیات کہتے ہیں یعنی اس کے اندر ارادے کی قوت قوت حادثہ جو ہوتی ہے قوت حصیہ یا اس کے اندر پائی جائے اور حواس خم صاحب کو پتہ ہے سننا دیکھنا ارادہ قدرت چکھنا ان کو حواس کہتے ہیں تو جس کے اندر حواس پائے جاتے ہیں وہاں پر حیات ثابت ہوتی ہے لہٰذا جو حیات ہے وہ موت کی ضد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی اللہ جو کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تبارک و وطالیہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے اجساد کو وہ چلو جی آزم شیتوان بسم اللہ رحمٰن الرحیم شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا وہ آتے ہی رہتے ہیں شیطان تو آتے ہیں ادو مبین کھلا دشمن ہے شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے یہ بھی سارے کھلے دشمن ہیں شیطان کے چیلے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حیات کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کے اندر وہ قوت حادثہ جس کے اندر جو ارادے کی قوت جس کے اندر ہو سننے کی قوت ہو جس کے اندر اور یہ موت کی ضد ہوتی ہے یا پھر موت اس کے عدم کو موت کہتے ہیں. اس کے عدم کو کو موت موت اس کے اور اگر یہ معدوم نہ ہو تو پھر حیات رہتا ہے تو حضور کریم علیہ سلاۃ السلام ہائی ہے. قرآن میں اللہ تبارک شودا کو جب ہائی قرار دے دیا تو حیات ہوتی ہی جسم اور روح کے ساتھ ہے تو جس طرح حضور کریم علیہ سلاۃ السلام پہلے چاند کے دو ٹکڑے فرماتے رہے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرتے رہے تو آج بھی حضور کریم علیہ سلاۃ السلام اپنے امتی کی آواز کو سن سکتے ہیں اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو یہ اعلی حضرت کی قرآن و حدیث پر آدھی سے طیبہ کے اوپر یہ پوری نظر ہوا کرتی تھی ہوں و رحمۃ اللہ مفید <تصفح> ماشاء اللہ بڑے اچھے انداز میں حیدربئی زیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لطف سہی فرما رہے تھے اور ٹھیک تو میں اپنے ماشاء اللہ تو میں کال سنگ ایک منٹ ویٹ کی جی گا پیور آ جا میں بے شک ہوں کال آ گئی السلام علیکم و اللہ جی ماشاء اللہ آپ کال سن رہے ہیں پیور مسلم پیور مسلم کیا جی آپ کے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ اللہ بڑے اچھے اسلامی بھائی اپنے اپنے اسلامی بھائی ہیں اور حضرت والا آپ بھی روم میں آیا کریں اور کچھ دعوت دین دیا کریں آپ بھی بیٹھ کر غلام غوث آئیے غلام غوث آپ بھی اس روم میں آ کر جراپ کچھ لیکچر وغیرہ دیا کریں اس روم میں یہ اپنے روم ہے سنی آرمی بڑے اچھے اسلامی بھائی ہیں اپنے کیا نام ایشان ایشان بھائی بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں اپنے یہ حضرت کون ہے اہل حضرت بہت بڑے امام ہیں حضرت والا اہل حضرت بہت بڑے امام وہ اچھے اپنے سائیں بھائی ماشاء اللہ ہر ہر چلے مفتی صاحب جب کہاں چلے گا اس کا یار نات پڑھ لیتے ہیں ذرا مل کے نات ہیں مولا سلسل د ایمن آباد آئی خل کی کل مولا یا صلی و ای من آبادن على حبيبك خير الخلق كلهم أعملت ذكر جيران بذي سلام امِنْهَا ضَاقُ رِجَانِمْ بِغِيسَالِ مَازَجْتَ دَمْ عَنْ جَارٍ مِنْ مُقَلَاتٍ بِدَامِي مَوْلَا يَا سَلْ لِي وَسَلِّمْ خیریل خلک سن ہوا محمد سنلہ ہوئی یو سل سن لا ہوا محمد سنلہ ہو صالع البجر علينا من فنيات وداعي واجبا شكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئتا بالأمر المطاعي جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا طبيبي يا عروس الخافقين يا محمد يا ممجد يا إمام القبل طين مولا يَا سَلِّم الدِّيْنَ إِيمَنَ عَبادَن آلا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّي مَ أَشْرَقَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا وَاخْتَافَتْ مِنْهُ الْبُدُورِ مِثْلَ عسنك ما رأينا قد توجه وجه سروري أعطى شمس أعطى بدر أعطى نور فوق نوري أعطى إكسيري وغالي أعطى مصباح صدوري تيري نسلت پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے تر نور تیرا سب گرانا نور کا مولا مورسل ریوسل دن آبن آلہ ہے بی خير الخلك كلهم ولي جاضي قال رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسمي منتقيم فإنا من جدي كجونياوا در راته وامن اولو ميكا علم اللوحي والقام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مَا قَصَدْنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَدَّ يَا وَاسِعَ مولايا صل لي واصلم دائمن ابادن علا حبي بك خير الخلق كلهم مولايا صل لي واصلم أباذن على حبيبي ك خير الخلق كلهم صداك أمي وأبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم